الرحمن الرحيم من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء سیئت فلا يجزا إلا وهم لا <تصفح> قسم دی ہمدو تعریف تاریخ تنقید اس مالک الملک رب العزت وحدہ لا شریک نلائق ہے جو سارے جہانہ دا خالق مالک اور رازق ہے بلا شرکت غیر رب العالمین لا شریک اللہ سارے جہانہ دا خالق بنانوالا بیدا کرنوالا سارے جہان کا مالک کوئی چیز بھی وہ او قبضے اور اختیار تو باہر نہیں اور سارے جہانوں کی مخلوقات کا رازق روزی رساں ہر مخلوق نو او دے مزاج کے مطابق وہ ضرورت کے مطابق این وقت سے روزی دن والا لا شریک آلہ وہ کوئی شریک نہیں کسی بھی معاملے اندر نہ کسی چیز دے بنان اور پیدا کرن اندر نہ حکومت اور قبضے اندر نہ روزی اور رزق اندر بڑیاں مثال دے کے یہ باتیں سمجھائی نے اللہ وخد لا شریک وہ خالق ہو جتوں تک تعلق ہے فرمایا یا اوہ الناس زورے با فَاسْتَمِعُوا لستا میں انسانو پوری ہوئے زمین دے انسان مشرق تو مغرب شمال تو لے کے جنوب تک یا ایوہ الناس اے آدم کی اولاد علیہ السلام اے انسانوں تو غریب مسالون فاستمعوا لا ਤੁਹਾਡੇ سامنے ایک مثال بیان کیتی جاتی ہے انو غور نال سنو توجہ نال سنو گوش نال سنو ان الذين تدعون من دون اللہ اللہ تو سوا تسی جنوں بھی پکار دے, ہو. او دے اندر ہوتا آسمانہ دے فرشتے شامل ساری روئے زمین دے جن اور انسان شامل باقی جو جو مخلوق بھی اللہ دی ہے او ساری الزین تد <اللَّه> اللہ تو سوا جو کچھ بھی ہے وہ ساری مخلوق تسی بلا لو اکٹھی کر لو اور وہ او اجتماعی طور سے کوشش شروع کر دے بن والا بج تما فرمایا او ساری مخلوقات مل کے اکٹھی ہو کے قیامت تک اپنی محنت اور کوشش نو جاری رکھن تو نتیجہ کی نکلے گا لائی كو ایک مکھی بھی بنا نہیں سكر مكھی وہ یس لب ہوں مس زباب و شہی انت مکھی پیدا کرنا تے بہت بڑی بات ہے وہ یس لب ہوں اگر میری بنائی ہوئی مکھی کسی چیز کا ذرہ لے کے اڑ جائے چپچا مار لے کوئی چیز کو چھین لو مکھی کنی چیز چھین سکتی ہوا سہی انت اگر میری بنائی ہوئی مکھی کوئی چیز اے نہ چھین کے اڑ جائے لا یس تن کے من سارے جن سارے فرشتے سارے انسان ساری مخلوقات وہ پچھے لگ جان اپنی وہ چیز وہ واپس چھڑا نہیں سکتی رہے طالب والمطلوب تاری مت کیوں ماری گئی ہے جڑا جہا ریر کو منگ دے جلو منگتا ہے وہ سارے ہی کمزور ہیں ضعیف ہیں ایج ہیں نادان ہیں نا توان اللہ خالق ساری کائنات انہیں بنایا ہے جو کچھ بھی ہے مخلوقات بے شمار ہیں وہ خود ہی جانتا ہے اپنی مخلوق کے کنی قسم دی سانوں تو چند ایک مخلوقات کا علم ہے نا انہیں فرمایا وما یا علم و جنو دے یا اللہ جکرا دل بشار اے میرے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو پرور دے اور رب خود ہی اپنے لشکر اور اپنیا فوجوں جانتا ہے وہ تو سوا کسی پتہ نہیں کہ وہ فوج کس کس قسم دیا نے اور کتنے کتنے یہ ساریا فوجوں نے اللہ نے اللہ نے لفظ جنوب استعمال کیا وما یا علم جنو رب کا اللہو لاہے رب دیا فوجاں وہ خود ہی جانتا ہے کسی کو پتا نہیں کنیا کھے اور سچ مچ یہ وہ فوجاں نے وہ جدوں چاہے چھوٹی جی چڑیا سیاہ رنگ دی جہد نام ابابیل ہے وہ ابراہ اور دے ساتھی اور وہ ہاتھی مروا دے وہ جدوں چاہے مچھران تو کم لے لو ابراہیم علیہ السلام کے مقابلے اندر نمرود آیا اپنا لاؤ لشکر لے کے اللہ نے اپنی ایک چھوٹی جی مخلوق مچھر پیش دیتی کہ جاؤ ساری فوج ان سواریاں مچھر سب کچھ کھا گیا ایک مچھر جنگا بھی سلامت نہیں سن لنگڑا مچھر اللہ نے ان حکم دیتا تب ہون کا دعوی کرنے والے نق سانی کے دماغ چڑھ جا وہ نمروپ کے دماغ اندر چلا گیا حدیث اندر آند ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس ویلے وہ لنگڑا مچھر وہ دماغ اندر پہنچیا تو وہ ہوں بے چین ہے جس طرح آدمی نیچھا آ رہی ہوگی عجیب کیفیت ہوئی ہوں وہ مچھر اندر جا کے انہیں اپنا قومی ترانہ شروع کر دیا یہ بےچین ہو سر اندر اس طرح کوئی ہاتھ مارتا مچھر دے دیتے کہ پہلے تو ہاتھ نہ سکون ملتا ہے <سلام> اور اس جہنم والا جنو د ربے کا اللہ ہوں فرمایا میں اپنے لشکر خود ہی جاننا کتنے پتا نہیں تیرے لشکر اللہ خالق ہے ساری کائنات اور یہ غلط فہمی ہے کوئی کہ میں بادشاہ دوسرا ہے میں بادشاہ تیسرا میں بادشاہ یہ اللہ کی آزمائش ہیں تو ملک منتشا, من منتشا تو تَشَاءُ بِيَدِكَ ذل منتشا, منتشا عَلَى كُلِّ خیر کا فرمایا اے اللہ تو ہی ہے خمائش واسطے امتحان لہن واسطے کسی نے تھوڑی دیر آر جی جہا قبضہ دے کہ ایک کی دا ہے؟ میری مخلوق و تن مل کر شاہ جد چاہے وہ دیتا ہوا قبضہ واپس لے لے کدی چیز موت واقع ہو جاندی ہے وہ سارا کچھ چڈ کے چلا ہے کہ کدی زندہ دیکھ رہا ہوں دا اپنی آنکھ آخی نال اور وہ پلے کچھ بھی نہیں رہی اللہ واپس لے لے وہ مختلف طریقے نے تو زمن تشا و تلزا تھی جنو چاہیں عزت بخش دیں جنو چاہیں زلیل تے رسوا کر دے یہ طاقت اور قدرت قدرتی بات ہی ہے نا کہ جنو چاہے عزت دے دے جنو چاہے زلیل کر دے رسوا کر دے کل خیر ہر قسم دی پلائی تیرے اختیار اندر ہے تیرے قبضے اندر ہے انکا علا کل قدیر ان تو ہی ہر چیز دے قادر ہے تبارک اکل لذیب الملک یا پاک ہے وہ ذات جبزے اندر ہے ساری بادشاہی ساری حکومت ساری کائنات کی سلطنت اللہ ہی رازک ہے ہر چیز کا رز بھی ہو ہی دینا ہے لے رہے سانوے فکر لگا ہوا ہے یہ اعلان قرآن اندر موجود ہے اس زمین پہ کوئی مخلوق ایسی نہیں او رینگ دی او وہ رینگی ہو چلتی ہوا اللہ, اللہ نے لیا اللہ دلہ ان پلا سانو کی حکم دیتا ہے ولا تخت اولا تک املاک نرزو کو گم وئی آتے خان اور پیم دے در تو اپنی اولادا قتل نہ کرن لگ کرنا کان کے کتوں آبادی بڑھ جائے گی رہائش کتنے ملے گی اہاں روزی کون دے گا انہیں ضروریات کون پوری کرے گا لاہ تک تلو او لاہ کھان دے ڈر اور خدشے تو اولاد قتل نہ کرے نو نحنو نرزو کو گو تبھی ذرا اپنا وقت ذہن اندر لے آؤ جدو تھی دنیا کے آئے سو تھے جسم سے تے ایک بلشک کپڑا بھی نہیں سی. ننگے براہ اوڑیاں اس دنیا اندر تصویر آئے ابھی کھلا رہے ہاں پلا رہے ہیں ترتیں پوریاں کر رہے ہاں نحنو نرزو رزو کو کم جڑا ہوا ضرورت بھی ابھی پوریا کرتے ہیں ہر شخص ہر بچہ اپنی قسمت نا کسی شخص کا کوئی احسان نہیں رزق اللہ دے رہے وہ ذریعے مختلف ہیں ماں اری دو من مر وَمَا أُرِيدُ أَن إِنَّ اللَّهَ هُوَ <الْمَقِينَ> فرمایا یہ اور انسان کسے غلط سا, شکار نہ ہو جان ماں دو مِنْ مِنْ <رِزْقِن> ارادہ اے نہیں ہوا کہ انہوں دنیا اندر بھیجیے تاکہ اے ساری مخلوق نو جا کے روزی دین انہوں رزق بہم ہم جان وَمَا أُرِيدُ أَن يُتْعِمُونَ تِمَنُتِ ضرورت ہی کوئی نکھان پیم دی اے میرے رازق بھی نہیں ان اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاق روزی دین والا اللہ ہے ذُلْقُوَّةِ الْمَتِينَ اور اوہ دے اسباب اوہ دے ذرائع اوہ دے وسائل اوہ دی طاقت اور قوت بہت بڑی ہے اوہ دے خزانیاں اندر کدھی کوئی کمی نہیں آتی اللہ لا شریک ہے خالق ہون دے اعتبار نل مالک ہون دے لحاظ نل رازک ہون دار انہیں ایک اعلان فرمایا ہے من جا ابل حسن فل اشرو ہمارے انسانوں اے آدم کی اولاد علیہ السلام تو جو چڑا شخص ایک نیکی لے آئے گا میرے پاس منجاسان ایک نیکی لے کے آ گیا میں کم از کم ان دس نیکیاں دے برابر ازر ضرور دے دینا کم از کم یہ تو گھٹ اللہ ہی یہ بنیادی ازر ہے پھر جس طرح جس طرح کسی کی نیت اندر خلوص ہے کسی عمل اندر اللہ کی رضا ہے جس طرح جس طرح کسی کے عمل اندر سنت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی رچی بسی ہوئی ہے وہر اور سبا بڑھتا چلا جاتا حتہ کہ دوسری آیت اندر اس طرح ارشاد فرمایا مسل میری راہ اندر خرچ کرنے والے لوگ مثال اس طرح ہے جس طرح زمین اندر ایک بیج گو دیا درخت اختیار کر لی، اور سات وہ او شاخ نکل آئی ایک بیج بویا وہ زمین چو جس ویلے باہر نکلیا پھٹ کے اگ کے ادیا سات شاخہ بن گئیاں اور ہر شاخر سو سو دانا لگا دیتا کن ہو گئے سات سو اللہ کی طاقت اور قدرت اتھی آ کے بس نہیں ہو گئی بلکہ فرمایا ولہ ہو گا بولے اللہ جہدے جی چاند ہے سات سو نوہ سو بنا دین چودہ سو نٹائی سو بنا ہے دینا چھپن سو بنا ہے واللہ دینا ولہ ہوئے جہی چاند ہے جی نیت اندر خلوص دتا ہے وہر او اور سواب نو بڑھا ہی چلا جاتا ہے قیامت تک بڑھتا رہتا ہے اور سواب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال دیتی فرمایا اللہ تعالی بندے دی نیکی نو بڑی سوشی نل اپنے پاس رکھتا ہے, ہے کس طرح یورپ بھی ہے یورپی آہد حکم فلو بہو جس طرح فرمایا ت کوئی شخص شوق نہ گھوڑے دا ایک بچہ خریدے خوبصورت جہ دیکھ کے تے ان وقت تے پانی پھلاوے چارہ کھلاوے وہ دی دیگر ضروریات دا خیال رکھے ایس خیال نل ذہن اندر اے بات پٹھاکے کہ ایک نوجوان خوبصورت طاقتور مضبوط کوڑا بنے گا کل اللہ دی رہا اندر جہاد دی ضرورت تے میں اے دیتے بیٹھ کے جہاد گا۔ فرمایا جس دی او دے بچے کی پرورش کر دلہ نیکی زیادہ محبت پرورش کرتا یورپی کما یورپی اللہ پالتا رہتا مسلمان من اب چاہ جا شخص ایک نیکی لے کے آ گیا کم جی دے دے کوئی گناہ کر کے آ گیا میری نافرمانی فرمانی کر کے آ گیا معافی منگ تے معاف کر لئی تے وہ جگہ گنا دی بجائے نیکی لکھوا دیا گا تے جے اسی طرح ہی پہنچ گیا تو شرک تو علاوہ یہ شرط ہے شرک نہ ہو بھی. گناہ کرنے والا مشرک نہ ہوتا درست اور صحیح ہو پھر اگر ان سزا دیتی تے برابر جنگ گلتی ہے جن کا گنا ہے سزا انہی دیا گا اُنہوں دس گنا نہیں بڑھاؤں گا اول سے معافی کرتے ہیں اللہ نے شرک معاف نہیں کرنا کیتے بغیر اگر کوئی مشرک مر گیا کہ وہ تیرو ما دو نہ جنو چاہ بغیر سزا جتے ہی معاف کر دیا قائدہ سامنے رکھو اور اگر دل اندر شوق زوق کہ اللہ نے مجھے ایک مہینہ روزے رکھن دی توفیق عطا فرمائیے میرے روزے اللہ دے بارہ مہینے ہی شمار ہو جان سارا سال ہی میرے روزے بن جان کنی بڑی نیکی ہوگی سارا سال روزے رکھنا سا امتحر بن جائے کوئی بندہ اللہ جی ہاں جدو ناما امال کھولیا جائے تو ہر روز ہی وہ روزے نال ہو سارا سال ہی اُدھا روزیاں اندر گزریا بلکہ ساری زندگی روزیاں اندر گزری او دلی دو نسخے تجویز فرمائے محمد ال رسول اللہ بڑے آسان بڑے سہل سوکھے کوئی طبیعت بوجھ نہیں کوئی مشکل اور دقت نہیں فرمایا ایک مہینے دے روزے تے مسلمان فرضی رکھدہ ہی رکھد ہے بغیر کسی عذر دے اے روزے سے چڑھتا نہیں اگر ہر مہینے پہلا نسخہ ہر مہینے تین دن دے روزے مزید رکھتا چلا جائے اور وہ تین دن عموماً رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم رکھ دے بارہ تیرہ چودہ تیرہ چودہ پندرہ چودہ پندرہ سولہ عموماً یہ دن ہر مہینے دے کے یہاں کیا جاتا ہے ایام بیس یعنی جدوں چند بھی پوری آب و تاب نل نکلیا ہوں پوری رات کا چند ہوں ایام بیس اے تین روزے ہر مہینے اگر کوئی متوازر نے کم از کم دس گنا اجر ضرور مل جائے گا اوہ ہر مہینے کے تین روزے جہ تی بندے چلے جمضان کا مہینہ اپنی جگہ باقی تین تین روزے ہر مہینے اندر رکھ کے تین سو تی روزے او بن گئے تے رمضان دا مہینہ ملا کے پورا سال ہی روزے بن گئے دوسرا نسخہ دوسرا فارمولہ اے دتا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اگر ہر مہینے بالالتزام کوئی روزے نہیں رکھ سکتا اے موجود ہے بات کہ جس ویلے وہ عید الفطر تو فارغ ہو جائے یعنی جس طرح الحمد للہ الحمدللہ الحمد للہ ابھی پار ہوئے ہیں رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنن واسطے پورا سال ہی روزیاں کا اجر اور سواب حاصل کرنے اگر کوئی شخص شوال اندر اے جڑا مہینہ جدی اج پہلی تاریخ شوال کے مہینے اندر چھ روزے مزید رکھ لو چھ روزے اور ضروری نہیں کہ وہ لگاتار ہی رکھے جان یا عید تو دوسرے دن شروع کیتے جان بڑیاں اس قسم دیاں باتیں لوگوں نے ایویں بنائی ہوئی کہ عید تو دوسرے دن ہی شروع کر دینے چاہیے اگر سارے نہ رکھے تو کم از کم عید تو دوسرے دن ایک روزہ ضرور رکھ لو کوئی پابندی نہیں شوال کے دے مہینے دے اندر پورے, پورے کرنے چھ روزے وہ بے شک لگاتار رکھ لو کچھ دن کا وقفہ دے, دے کے رکھ لو لگاتار رکھنے ایک سہولت یہ ضرور موجود ہے کہ ایک تو سیری اٹھن دی عادت پی ہوئی ہے پورا مہینہ اللہ نے توفیق فیق رکھی اس را طبیعت کچھ معنوس ہو گئی ہے صبح شام خان پہ یہ سہولت ہے شریعت نے پابندی کوئی آیت نہیں کی تھی کہ ضرور لگاتار ہی رکھے جائے مہینے اندر چھ روزے پورے کر لگو فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان دے روزے ایک مہینے دے اللہ اپنے فرمان دے مطابق انہوں دسامی نیاں دے برابر بنا دے گا چھ روزے جڑنے اے یہ سچ بن جان دو مہینوں دے اے ہو جانگے اللہ پورے سال کے روزے لگوا دے گا یہ دو نسخے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت نو عطا فرمائے آپ نفلی روزے کسرت نکتے سن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی کا فرمانیا نے کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نفلی روزے رکھنے شروع کر دے بعض اوقات کر دے کہ ہون آپ قدی روزہ چھٹن گئی نہیں. متواتر مہینہ مہینہ دو دو مہینے روزے رکھتے چلے جان امت جو بھی بعض لوگ نے یہ خیال کیتا اور اظہار کیتا اپنے اس خیال دا کہ اسی بھی لگاتار ہی روزے رکھا گے لیکن رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما کے منع کر دیتا فرمایا ایوکم درمایا کون ہے جڑا میرے جیسی عبادت کر سکے میرے جتنی عبادت کر سکے اور یہ کوئی شک نہیں آپ کے تحجت نماز اندر ست ست پارے پرانے مجید کے تلاوت فرما لیں جیسا تحجت کی نماز تے قرآن دا پڑھنا اللہ کی کتاب تے اللہ تے پیغمبر کا پڑھنا اللہ حافظ تے اللہ ماشاءاللہ یا لمون تاہ لمو کا ہی پتا لگتا ہے باقی کچھ پتا نہیں لگتا کی پڑھ گئے کوشش کے باوجود غلطی دسن نہیں دیندے دی وہ تین آئے اگے پہنچے ہوئے ہوں نے جنہیں تینوں غلطی دسن والا دستے وہ کم اے ہے ورت للقران ترتیلا قران کو سمجھ سمجھ کے ٹھہر ٹھہر کے آرام آرام سے तिलावत کرتے ایک قران کا حق ہے اللہ کا کلام ہے اللہ نے کلام دی ساری دنیا دے انسانہ دے کلام تے اس طرح فضیلت ہے قران مجید دی ساری دنیا کے انسانوں دی بات اور دی کلام سے اس طرح فضیلت ہے فرمایا جس طرح اللہ دی اپنی مخلوق سے فضیلت ہے اللہ دی مخلوق تے فضیلت ہے نا کیونکہ اللہ خالد ہے ابھی سارے وہ مخلوق جس طرح اللہ کا مقام اور مرتبہ مخلوق کے مقابلے اندر ہے اسی طرح ہی اللہ دے کلام کا مرتبہ انسانوں کے کلام دے مقابلے اندر ہے او دی اے بے ہے کہ جلدی جلدی کھا دے جان اور تلاوت کیتی جائے آرامان ٹہر کے سمجھ سمجھ کے ہے حتی کہ فرمایا اگر کوئی شخص تلاوت کردہ کردہ تا محسوس کرتا ہے انسان ہے نا یہ ای بھی ایک مشین ہے تھک جاتی ہے گرم ہو جاتی ہے انسان دیا بنائیوں یا مشینہ بھی گرم ہوتی ہیں یہ مشین ہے آرام دی ضرورت ہے دی ضرورت ہے اور یہ سارے حقے سے رکھے گئے اپنے جسم دے فرمایا رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے والا والے جاساد کا علیہ کا حق کن والے کا علیہ کا حق کن والے زورے کا علی کا حق کن کا علی کا حق او کما کال صلاح فرمایا اللہ نے تو جسم دا تو تے حق رکھے آرام ایدی ضروریات او پوریاں کرو غزا دیو والے آئی نہیں کا, کا حق کن تے حق ہے کہ یہ نیند نہ پری ہوئی ہونا تنگ کرو اللہ ایسی عبادت دی کوئی ضرورت نہیں والے زور ہے کا, کا حق کن دوست احباب جی وہ مخلوق تنگ کر کے پڑے جے آئی کا, کا حق اور مایا بال بچے کا حق ہے کہ وہ تمہیں دیکھ نا وہ کھان پی ترس جان کہ میاں کچھ کما کے لیا بچیا روٹی ملے تو میاں صاحب عبادت اندر ہی مصروف رہا ایسی عبادت قبول نہیں کرتی قران مجید پڑھ دا ہوا آدمی فرمایا اکتا ہٹ محسوس کرے ثکاوٹ محسوس کرے نیند اونی شروع ہو جائے نیند دا غلبہ ہو رہا ہوے کہ اس ویلے قران نو بند کر دینا ثواب ہے قران نو پڑھتے رہنا جاری رکھنا گناہ ہے کیونکہ اودی بیاد بھی شروع ہو گئی اللہ دا کلام ہے کسی انسان دا کلام نہیں اودی بیاد بھی ہو رہی ہے جنہیں دی توجہ نہ ہوے اس لیے واسطے تے حکم دیتا ہے میں جی میرا کلام پڑھنے پناہ منگ لو کہ اللہ ہوں شیطان دے خیالات اور بچائی رکھنی یہ نہ کہ میری زبان جو تیرا کلام پڑھیا جا رہا تے خیالات میرے کتنے ہو پہنچے ہوئے ہود بڑی عزت اور بڑے احترام والا کلام ہے واستے یہ سان ذہن اندر رکھ کے یہ تلاوت کرنی چاہیے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھتے ست ست پارے قرآن دے رات دی نماز حجت اندر آپ پڑھ لیں دے اور تلاوت یہ قرآن سنن واسطے آسمان تو فرشتے اتر آپ اللہ ایک صحابی کا واقعہ ہے رضی اللہ تعالی انہوں نے رات نجل پڑھنی شروع کی قرآن مجید شوق نل ذوق نل محبت نل پیار وہ پڑھ رہے ہیں بلند آباد کار اندر وہاں کا گھوڑا بھی بدھا ہوا وہ قرآن پڑھ رہے ہیں گھوڑے نے کچھ پریشان اور بےچین ہو کے نچنا چپنا شروع کر دیا یہاں کے دل اندر خیال آیا کہ کول بچے بھی ستے پے نے میرے کتنے یہ گھوڑا کھل نہ جائے اور نہ چڑھ جائے انہوں پا بال کر دے لتاڑے جلدی جلدی اپنی نماز ختم کی وہ گھوڑا اطمینان نال کھڑا ہو گیا جس ویلے نماز ختم ہوئی دیکھ کے کہ رسی مضبوط ہے کھلتا تے نہیں پہ پھر شروع کر دیا حدیث اندر آد ہے کہ جی جی وہ قرآن پڑھی جائے گھوڑا اسی طرح نے اپنی حرکت شروع کر دی نماز ختم کر دے تو گھوڑا اطمینان اندر آ جائے نماز شروع کر دے قرآن پڑھنے لگ پائے گھوڑا پہلے والی حرکت اندر ہی آ جائے رات گزری صبح ہوئی نماز پڑھ مسجد نبوی اندر گئے اللہ صاحب تے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت اندر واقعہ بیان جائے. کیونکہ جو بات بھی ہندی سی وہ آپ کی خدمت اندر وہ بیان کر سن تاکہ آپ وہ مقصد اور مدعا بیان فرما دیں اگر کسی خواب آئی ہوں وہ بھی جا کے دستا بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز تو فارغ ہو کے صحابہ کی طرف رخ کر کے بیٹھ جان دے تشریف فرما ہوں اور سوال کرتے فرما دے اگر کسی رات کوئی خواب آیا ہے تو دسو میں وہی تعبیر بیان کر صحابہ اپنے اپنے خواب سنا دے کدی ایسا بھی ہوتا کہ صحابہ کوئی خواب نہ سنا دے پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا خواب سنا دے کہ مینو راتی ہے خواب ہے یہ دلان لیا ایک ذریعہ ہے ہمدردی خیر خاہی محبت پیار شفقت سب کچھ دے اندر موجود چھوٹی تو چھوٹی بات ہوتی بڑی تو بڑی بات ہوتی ساندے محمد الرسول اللہ سڈیا ماواں جانیاں آد یاد پہنچ جانیاں دن ہوگی رات ہوی حضرت خولہ دا واقعہ قرآن اندر موجود رات کا وقت ہے عشاء تو بعد کا خامد نال کوئی بات ہو گئی خامد نے کہہ دن تل یا کبا ہرے امی تو میرے واسطے اس طرح ہی حرام ہے جس طرح میری ماں چھوٹے چھوٹے بچے نے سوچیا کدھر جا گی کی کریں گی کی گا آخر فیصلہ دل نے اے ہی کی تا کہ یہ ہے ماہ اور مل ہے ہے پہنچ کوئی نہ کوئی حل ضرور نکلا گا جا کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دروازہ کٹکٹا حضرت خولہ رضی اللہ اللہ حضرت آئشہ رضی اللہ عنہ. مائی صاحب دروازے میں دروازہ کون کھٹ آ رہا ہے؟, کون دے رہا ہے حضرت خولہ نے ارد کی میں خولہ ہاں رضی اللہ خان آئشہ دروازہ کھول دے رضی اللہ عنہ. حضرت آئشہ فرمانے نے خولہ خیریت ہے کی گل کہن لگی کہ میرے خامد نے میں اس طرح اس طرح کہہ دیتا ہے میرے چھوٹے چھوٹے بچے نے میں تے پریشان ہو گئی ہوں میں کی کراں کتنے جا دروازہ کھول میں مسئلہ پوچھنا ہی حضرتی نے فرمایا رضی اللہ بزار آ خولا تینوں پتا ہے اللہ کے رسول کن مصروف وسلم سارا دن مصروفیت اندر گزرنا ہوں آپ تھوڑی دیر واسطے آرام فرما رہے ہیں لےٹے ہوئے نے ستے پے نے خولا تیری بڑی مہربانی تو صبح آ جائی حضرت خولا واپس نہیں گئی کہا اٹھا نہیں محمد نو صلی اللہ علیہ وسلم کے بلاوا اپنے رب نو نٹا دے نہیں تو پھر میں وہ تناز دن لگی اجے یہ بات ہو ہی رہی تھی جبریل قرآن لے کے قد اللہ قول اللہ اے میرے حبیب محمد کیا شان ہے لوگا کیا مقام ہے لوگا دروازے سے آئی ہوئی جی دکھیا جی خاند نے انہوں ایس قسم کے الفاظ کہہ دیتے نے ماں وہ اپنی شکایت ہوں رب والے لے آئی جی دس دن کیا ہے نہیں ہو گئی ماوا وہی ہوں نے جنہیں جنیاں ہوتا ہے تو دی ماں نہیں بند کرتی اٹھائیس میں پا رہے سورہ مجادلہ کا پہلا رکو پڑھ کے ذرا دیکھو گھر بیٹھ کے ان لوگوں ایمان کہ اٹھا دے نہیں تو پھر میں ادھر او آواز دن لگی ہوں اور ادھر او آواز پہلو ہی آ بات اتے چل رہی تھی کہ بعد لوگ نے یہ اظہار کیا کہ ابھی ہر روز ہی روزہ رکھا گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اے نقلی روزے رکھتے نے سانوں سے جڑا جنہ میرے جنہیں روزے رکھ سکے میرا رب سے مجھے غذا دینا ہے میرا رب روحانی غذا پہنچتی رسول اللہ امت واسطے آسانیاں فرما دیتی کہ تھی کیوں مشکل اندر پہندے ہو آؤ میرے اللہ نے عجر اور ثواب کا ایک دریا بہا دیتا ہے ہر مہینے تین روزے رکھ لیا کرو یا شموال کے چھ روزے رکھ لیا کرو رمضان تو بعد اللہ کے ہاں سارے سال دے ہی روزے لکھ دیتے جان تو تاما اعمال اندر ہر روز روزہ ہی درج ہو جائے گا سا رب کنا مہربان ہے وہ کنیاں رحمت ہے وہ شخص بد بدنسیب ہے جہا ایسے رب کے تعلق نہیں جوڑتا جڑا ایسے رب دیا مہربانیاں تو فائدہ نہیں اٹھانا چاہتا وہ بدکسمت بھی دنیا اندر کوئی ہو سکتا ہے بار بار وہ آئے ذہن اندر آدھی آن ہے اللہ نے سوالیہ انداز اندر فرمایا یا ما غرق اے انسان مہربان رب دے بارے تین وہ چیز ہے سامنے لیا جنہیں تینوں دھوکھے اندر پا دس رب کو چڈ کے جڑا ادا مہربان من جا ابل ہسنا ایک بنیادی بات ارشاد فرمائی جی ہے کہ ایک نیکی کی لے کے آ گیا میں کم از کم ان دس گنا اجر ضرور دے نیت اندر خلوص ہے پھر فرمایا محمد اللہ فرمایا بلال نے رضی اللہ تعالی سیدنا بلال حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ امیر المنی سن جدو اسلامی ریاست دی, دی حدود بائی لکھ مربع میل تک پھیلی ہوئی سن جس ویلے بلال دیکھتے رضی اللہ تعالان ہونا لفظ بلانے سیے دونا بلال اے سڈے آپ کا بلال ہے سڈے سردار بلال کیونکہ اللہ دان اس بلال کا بڑا رخبا اللہ فرمایا رسول اللہ صلہ والے حضرت بلال نے ایک مٹھی جو خرچ کر کے جنہ اجر اور سواب اللہ کو لے لیا ایک مٹھی پر جو اگر میری امت کا کوئی فرق وہ پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرتے اضر نہیں ملتا جنہ بلالوں مل سکتا جنہیں بلال مل گیا رضی اللہ تعالی کی وجہ سے بلال کا خلوص رضی اللہ بلال کی لاہیت اللہ کی رضا مقصود دکھلاوے اور ریاکاری تو پاک عمل ایک مٹھی جاؤنال جنہ اللہ نے اجر دے دیتا ہے نا بلال نو کوئی امتی میرا احد بہارتے برابر جدا وزن لکھا نہیں کروڑا ٹن بن جائے گا احد بہارتا وزن انہا سونا خرچ کر دے ہوئے تھی اوہ نہیں مل سکتا جنہا بلال نو مٹھی جاؤ کر اللہ بڑھاں دے چلے جان دے نے نیکی نو عجر و ثواب نو ومن جا اب سیئے دے علا اسی طرح ہی موجود رہے اور چلا گیا بھی امید دلا دیتی ہے جنہوں چاہوں گا سزا دیتے بغیر ہی معاف کر دیا لیکن یہ اللہ کی سزا کا پہلو ذہن کٹ نہیں دینا چاہیے اللہ نے خود ہی فرمایا اے میرے حبیب محمد اللہ علیہ وسلم میرے بندیاں دس دبادی یہ خبر بھی دے دوں میرے بندیاں نبے عبادی انی انپور الرحیم میرے بندیاں یہ خبر دے دیو کہ میں بڑا غفور الرحیم ہاں بڑا مہربان ہاں بڑا موافق کرنے والا لیکن وَأَنَّ عَذَابِي وہ انا آزادی ہو سزا بھی بڑی سخت تھے جی. میرا عذاب بھی بڑا دردناک تھے جی. بڑا دکھ دن والا آزاد جی. اللہ نو سزا دینا پسند نہیں اللہ نہیں چاہتا کہ بندے نو سزا ملے تم و اللہ فرما دیتے میں تو عذاب دے کے لوگ کی حاضر ہونا ہے مصیبت اندر ان شَكَرْتُمْ وَآمَنْتُمْ اگر تم شکر گزار بن جاؤ اور مومن ایماندار بن جاؤ اللہ نو گوارا نہیں پسند نہیں بندے عذاب دینا تکلیف دینا اللہ نو کرنا پسند ہے اللہم تحب العفو فعف دعا تھی نا محمد اللہ معاف ہی کرنا بڑا ہی پسند ہے تین معاف کرنا پسند ہے عذاب دینا تکلیف دینا پسند نہیں لیکن جب بندہ ضد کرے بندہ اسرار کرے کہ میں نو ضرور سزا دیتی جائے میں نو ضرور عذاب اندر مبتلا کیا جائے پھر اللہ کے قانون اور وہ اصول کا تقاضا یہ ہے کہ ایسے بندے کو سزا دیتی جائے بندہ خود اشرار کرتا ہے خود ضد کرتا ہے کہ میں نو سزا ملنی چاہیے وہ وا دور اور کون ہو سکتا ہے اللہ نہیں چاہتے کہ یہ میں نو سزا ملنی چاہیے میں نو ضرور تکلیف پہنچنی چاہیے وَهُمْ لَا <يُزْلَمُون> اللہ ظلم تو آسے رحیم اور کریم رب نال اپنا تعلق مضبوط کر لیے اللہ نے سارے مہینہ جہاں دھا سی رحمتوں کا برکت کا مغفرت آنگا، وہ گزر گیا ہوں وہ آدت جہاں اپنا کچھ سیکھیا نے اپنے آپ میں پائیا نے اچھا وہ جاری رہنیاں چاہیے نے جنا چیزوں کو اُسی پرہیز کیا ہے جنہیں چیزوں کو اچھی چڈیا ہے اس مہینے اندر اللہ کی نا فرمانی کے کام انہوں نے ہوں چی رکھنا چاہیے ایسا نہ ہو سیاں آدت چھٹ جان سے بنیاں آدت پھر اللہ فی ناراض کی ناراضگی کا سبب بنے گا اللہ آخر دا ان الحمد تربیت ملی اے آخر و دا و اللہ جزائے خیر دے دوست نے مین توجہ دلائی کہ او صحابی دے رات نو قرآن اور حرکت کرنے کا واقعہ جہاں درمیان چی گیا بات کسی اور پاس سے چلی گئی وہ کہ صبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اندر صحابی نے یہ سارا منظر سارا واقعہ بیان کیا کہ میں رات اس طرح نماز پڑھ رہا تھا تحجت کی قرآن پڑھ رہا تھا تو میرے گھوڑے نے عجیب حرکت شروع کر دی میں میں خاموش ہو جاندہ تھا سا وہ بھی آرام نال کھڑا ہو جاتا سی میں پڑھنا شروع کر کرتا تھا کہ وہ پھر اسی طریقے حرکت شروع کر دیا دی دی. رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس تو قرآن نا کہ آسمان تو فرشتے تیرا قرآن اترا سا. سانو تے نظر نہیں فرشتے لیکن اللہ دی باقی مخلوق نو فرشتے نظر آتے جنہوں بھی نظر آدھے جن سانو نظر نہیں آدھے وہ سانو بھی دیکھ رہے نے فرشتیاں نو بھی دیکھتے جنگے بدر اندر ابلیس ابو جہ اور باقی ماندہ ایک بزرگ دی شکل اور دار کے آیا ابلیس شیتانہ بزرگ بنیا ہوا آ کے ان لگا شاباش تھی بہت اچھا فیصلہ کیتا ہے اے فتنہ جڑا محمد نے کھڑا کیتا ہے نا ابھی یہنے ختم کر دوں دن ب دن پھیل رہا چلا جا رہا اپنا تعارف کرایا کہہ لگا میں فلاں قبیلے کا سردار ہاں جی تو فوج کی ضرورت ہے تو میری فوج حاضر ہے جی ہتھیاروں کی ضرورت ہے تو مجھے سو کس قسم کے ہتھیار چاہیے جی سواریاں دی ضرورت ہے تو میں سواریاں مہیا کر دینا لیکن اج فیصلہ کر دوں یہ ختم کر دو سلسلہ فرشتے جنہوں نے حکم ملیا زمین پہ ہوں جا کے میرے حبیب اور آپ کے ساتھ مدد کرو اللہ علیہ وسلم حکم کی تھی بو فو کل آ کے کافران گردنا توڑ دور جوڑ جوڑ اے ہدایت دیتی اللہ نے فرشتہ شیطان نے جس ویل او فوج اتر بھی دیکھ دیکھی نا اتنے کھڑا کڑا ہی کہہ لگا این مالات رو جیڑیاں فوجا ہوں مینو نظر آ رہی نے وہ نظر آ رہی تھی جانو تے تو تا کام جانے میں چلیا جی گیا مقصد یہ ہے کہ جن فرشتوں دیکھتے ہیں لیکن اللہ نے تو ایک پردہ رکھا ابھی نہیں دیکھ سکتے اللہ دا کلام سنن واسطے آسمان تو فرشتے آ جانے سن تے فرشتے گھوڑے نظر آ رہے سن وہ دیکھ کے پریشان ہو جانا سی ڈر جانا سی اس واسطے وہ حرکت شروع کر دیا سی اللہ کی قسم فرمایا اگر تو صبح تک قرآن پڑھتا رہے آ سارے مدینے والے دیکھتے فرشتیاں آیا ہوا